ساری باتوں کی بحث کے بعد جب اللہ تعالی نے نظر اور نیاز کی ان چیزوں کو بیان کر دیا تو تین امور ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے انتظامات کا ذکر فرمایا اب ان تین انتظامی امور کو دیکھیے کیونکہ جب اللہ نے اپنی توحید کا حکم دیا جو سورہ بکرا کا پہلا حصہ تھا پھر اس کے بعد رسالت کا حکم دیا جو سورہ بکرا کا دوسرا حصہ تھا پھر آخر پر یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی توحید صرف ایسی نہیں ہے کہ زبان سے ہو بلکہ افعال میں بھی خدا کی توحید کا خیال کرنا چاہیے جانوروں کو ذبا کرنا اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ یہ شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے ایسے نہیں کرنا تو اب ان چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی کہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اس میں انتظام رہنا چاہیے یہ ڈسپلنڈ لوگ ہیں ڈسپلنڈ ایک معاشرہ ہے اور جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے قوانین نافذ کرتی ہیں تین چیزیں یہاں انتظامی امور کے متعلق کہیں اور درمیان میں اللہ تعالی نے ایک ذکر یہ کر دیا کہ تم اپنے آپ کو ذاتی طور پر کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہو سب سے پہلا انتظامی کام جو اس کے بعد بتایا تھا وہ سورہ بقرہ کی وہ آئےت ہے جو کل ہم پڑھ چکے ہیں پہلا انتظامی امر یہ تھا قتل میں ساس ہے یازینہ آمن کتبہ علیہ کمل قس یہ پہلا انتظامی امر تھا کہ تم نے اپنی مملکت میں اپنی حکمرانیوں میں انتظامات ایسے کرنے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ ایسے بنے گا اس کے بعد دوسرا انتظامی امر یہ ہے